يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا السديدا يسرح لكم أعمانكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد خاف فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 وشفا المافوری محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیو یہ یونس کی میں نے آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کی عظمت اور اہمیت اور اس کی چار خوبیاں بیان کی ہیں ہم تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک بڑی مہربانی یہ ہے کہ اس نے آسمانی کتاب قرآن پاک ہم تمام لوگوں کو نصیب کیا ہے جس سے کتاب کی برکت سے ہمارا دنیا میں عروج ہمارا تحفظ ہمارا بقا ہماری بقا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ رب العالمین نے شاسترمایا وہ الز اللہ علیہ قومی کا اے نبی یہ جو قرآن میں نے دیا ہے یہی آپ اور آپ کی امت کے لیے امت کی عزت اور عروج کا سبب بنے گا اسی لیے صحیح بخاری کی روایت صحیح مسلم کے حدیث نبی علیہ الصلاۃ السلام نے شاہ رمایا ان نواہر کتاب وی آخرین اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو دنیا میں عروج نصیب کرے گا وید و بہی آخرین اور اسی قرآن پر عمل نہ کرنے کی بنا تھن قرآن سے رشتہ توڑ لینے کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ ذدیر اور خار کرے گا اسی لیے ہمارے اخلاق کو جو وہ صرف یہ تھا کہ وہ زمانے میں معذرت تھے مسلمان ہو کر اور تم خارو تارق ہو کر آج ہم مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا ساری ذلت و رسوائی مسلمانوں پر مسلط کر دی گئی اللہ رب العالمین وعدہ کیا تھا وہ ذکر اللہ کا ورقی آپ اور آپ کی امت کی عزت عروج ترقی سر بلندی اللہ رب العالمین نے اسی قرآن پاک اور کتاب کو کتاب اللہ کے ذریعے رکھی ہے اور جہاں کوئی قوم اس قرآن پاک کو ترک کیا اس سے اپنا سلسلہ اور رابطہ توڑ لیا تو اللہ کے رب العالمین نہ دنیا میں بھی اسے ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اسے جلیل اور خوار کرتے ہیں اسی لیے قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب انسان نبی علیہ السلاط کی شفاعت کی امید پر حشر کے میدان میں ہزاروں کے تعداد میں کلمہ پڑھنے والے موجود ہوں گے اس وقت جب اللہ تعالی رسا نمائے گا اے نبی یہ آپ کے امتیں ہیں اور یہ آپ کی صفاحت کی امید کر رہے ہیں رب العالمین نے فرمایا وقال رسول یا رب قوم اِنَّ اندو هذا قرآن مجھورا اے اللہ ہم ان بدبختوں کی کیسی سفارش کریں یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو ترک کر رکھا تھا وقال اور رسول یا اور اور اللہ کے رسول اس اللہ کے رسول کہیں گے اے میرے پالن ہار کیسے میں ان کی سفارش کروں نہ قومل قرآن مجورہ یہ میرے قوم و میری امت کے لوگ ہیں انہوں نے کتاب اللہ کو ترق کر رکھا تھا نہ اس کا پڑھنا تھا نہ اس کا سننا تھا نہ اس کا سمجھنا تھا نہ اس کے مطابق عمل کرنا تھا دنیا کی ساری چیزیں لستے پڑھتے رہے اپنی اولاد کو دنیا کی ساری تعلیم دی لیکن آپ کی کتاب کی تعلیم نہ لی نہ اپنی اولاد کو دیا نہ اپنے بال بچوں کو پڑھایا اور نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کی میرے بھائیوں یہ اللہ کی کتاب ہم سب کے لیے عزت کا ذریعہ بنی ہے اسی لیے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا یا سے برائیوں سے روکنے والی معاشرے کی اصلاح تسکیہ نس ذاتی اور اجتماعی اصلاح اور سدھار کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک رکھا ہے ہر بیماری ہر پریشانی ہر آنے والے فتنوں کا علاج رب العالمین نے کتاب اللہ میں رکھا ہے اسی لیے بلاس میں تم میر دیکھو شفا الماف دور وہ رحمت المن اے دنیا کے مسلمان لوگوں کب جا اتم معاہدہ تمہارے پاس معاہدہ آ چکی ہے رب کے جانے سے معاہدہ کہتے ہیں وہ باتیں وہ نصیحتیں وہ واقعات جس کو سن کر کے انسان عبرت و نصیحت حاصل کرے اپنی اصلاح کرے تو ہر اعتبار سے عبرت و نصیحت کے لیے معاہدہ اللہ تعالی نے قرآن کو بڑھا کر کے بھیجا ہے وہ ہودا ہودم اور ہدایت او ہدایت ایس دنیا کے اندر گمراہی اور ذرالت سے نکالنے اور ہدایت کی راہ بتانے کے لیے قرآن پاک ہے اسی لیے پہلے دوسری ہی سورج سورت ال وہی اللہ رب ال نے اعلان کر دیا علی کتاب اف ادل مستقین کہیں حدل المطین کہا کہیں رحمت کہا ذکر اللہ نے قرآن پاک کو کہا ہے اسی لیے میرے بھائیو اللہ نے مویدہ تمہارے پاس مویدہ آ چکی ہے وہودن اور ہدایت بتانے والی کتاب آ چکی ہے رحمتن ہودا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ رحمت آئی ہے جو مومنوں کے لیے ہے اللہ وشیفا فی الصدور اور تمہارے سینوں کے اندر ففری تھی شرک کی نفاق کی غلالت کی اور گمراہی تھی اور اپنے بھائیوں سے و عناد اور دنیا کی دنیا کی محبت تھی جو بیماری تمہارے دلوں میں لگ چکی ہے سینے کے اندر وہ شفا الدور یہی قرآن پاک ہے ان کو ہے شفا ہے اور اسی قرآن پاک کے ذریعے تمہارا دل صاف ہوگا اسی لیے ہر اعتبار سے ظاہری اور بات نہیں پاسی اور کامیابی کا ذریعہ پرانے پاک ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سے ایسا پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا ہمارے لیے ثواب قرار دیا ہے رب العالمین نے اپنے اطمینان کے, کے ساتھ پڑھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ارجن تجارت اللہ کپور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب برابر تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ہمیشہ تلاوت کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنا تعلق جو لوگ قرآن سے جوڑتے ہیں اور پچوکہ نماز کی پابندی کرتے ہیں زکات دیتے ہیں انہوں نے اپنے رب کے ساتھ ایسی تجارت کیا ہے جس تجارت میں کبھی نقصان و خسارہ نہیں ہو سکتا لی میں فضلی یہ ایسے لوگ ہیں قرآن کے پڑھنے والے اکامت صلاحیت کے ساتھ جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ ایسے خوش نصیب ہیں اللہ انہوں نے جتنا کیا ہے پورا پورا بدلہ دینے کے بعد وہ من فضلی پہاڑوں کے برابر اپنے فضل و کرم سے اور اللہ عدر و ثواب دے دے گا قرآن پاک پڑھنے والے بنو بنوی ارح سراج سامنے ساتھ سب آیا سنن ترمی کے نوائز من کرا حرفا من کتاب اللہ فلاح جو لوگ اللہ تعالی کی کتاب پڑھتے ہیں من کرا حرفا من کتاب اللہ دنیا کے اندر ایک کتاب ہے جس کے ایک حرف پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے دسنی کیا رکھی ہے آپ نے فرمایا من کرا ہر من کتاب اللہ جس نے اللہ کے کتاب کا ایک حرف پڑھا فرح حسنا اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں دیتے ہیں پھر آپ نے فرمایا وز حسن تو بے اور اللہ تعالیٰ کے ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم دس نیکیاں ہوا کرتے ہیں پھر آپ نے فلام ہر فن لا ولا کن ارے فن ہر فن ولا ہر فن و میم ان ہر اور اے لو ہم تمہیں بتاتے ہیں ایک حرف پہنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اور میں کہتا ہوں قرآن پاپنے والو لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ اس میں تین حرف ہر الف ہے لام ہے میم ہے تو الف ہر ایک حرف الیف ہے اس کی نے کیا اور دوسرا حرف لام ہے اس کی نے کیا اور تیسرا حرف میم ہے اللہ تعالیٰ اس کی دسنے کیا دیتا ہے تو گویا کہ جس نے لام میم پہا اس نے گویا کی دس نے کیا ہرف ان آدمی سے حاصل کر لیا اسی لیے میرے بھائیو ہمیں حدیث نبی علیہ سامنے یادائی نبیٰ آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ برائی کی جگہ بازار ہوتی ہے برائی کی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہاں بہت سارے گناہ کر لیا کرتا ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہیں انگریزی ہو جاتے ہیں گنا خصوصاً اس زمانے میں اریانیت عباہیت فاسی منقراد فلمیں اور ہمارے نیوز پیپروں پر طرح طرح ننگی اور چدبات ابھارنے والی یہ تصویریں ایک انسان کتنا بھی بچنا چاہے لیکن باہر نکلنے کے بعد کچھ نہ کچھ گنا اس سے سردر ہو ہی جاتے ہیں اسی لیے نبی رہا یا نا شرط تچھان اے بازار کے رہنے والے تاجروں اور اے بازاروں مارکیٹ میں وقت گزارنے والے لوگوں اپنے کاروبار اپنے بزنس اپنی تجارت اپنی بازار کی مشبولیت سے فارغ ہونے کے بعد جب گھر واپس آنا تو سونے کے پہلے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونا اے زیادہ نہیں تو چار ہی پانچ آیت سے ہی چند آیت کی تیراوت کرو لیکن ضرور تیراوت کرنے کے سونا کیوں آگے فرمایا مارکیٹ کے اندر کتنا بھی بچنا کیا گے کہیں نہ کہیں گنا تم سے ہو ہی جاتا ہے نہ چاہتے ہی بھی تمہارے کان جرم کر ڈالتے ہیں تمہاری آنکھیں کر ڈالتی ہیں طرح طرح کے لوگ ملاقات دھوڑ. لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تمہاری زبانیں گناہ کر ہیں تمہیں احساس نہیں اور ان گناہوں کے کپارے تھا سب سے بڑا دریا یہ ہے تم نے ایک گناہ کیا, کیا اپنے آخو سے ایک گناہ تم نے کیا اور اسی آنکھ سے, اسی سے اگر قرآن پاک ایک آیت پڑے گا اگر ایک آیت میں ایک ہزار لگ تو ایک آیت کی برکت سے دس ہزار نیکیاں تجھے مل گئی یہ دس ہزار نیکیاں جو ہیں دل جی کے سارے کا گنا بن جائیں گی اسی لیے میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کو پر پڑھنا چاہیے اور کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں یہ ایک سو چودہ صورتیں جو ہیں ان میں بھی اللہ نے بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر بڑی خبیحت دے رکھی ہے فضائ شہر کتاب سننے سے ثابت ہے اور جن سورتوں کی بڑی اہمیت ہے اور ہمیں اہتمام کرنا چاہیے ان پر غور و فکر کرنا چاہیے جن صورتوں کو پڑھنے کی تعطیل آئی ہے اور نبی الہ سرات پڑھا کرتے تھے وہ سورت الملک ہے میں پارے کی پہلی سورت الملک شیئ ان قدیر ہے یہ صورت سورت, سورت الملک اس کو کہا جاتا ہے نبی علیہ السلات کے بارے میں آیا سورن تر وغیرہ اور مسانیت کی روایتیں ہیں کے کہاں اللہ علیہ وسلم لا یا نامو نبی نورسلم نا پہلی ہمیشہ نبی علیہ سراف سونے سے پہلے رات میں سورے ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور امت صحاب نے بڑی رگبت دلائی کہ ملک الملک پڑھو پہلے یاد کرو تیس آئے ہیں کوئی لمبی صورت نہیں ہے اس کو زبانی یاد کرو اور کوشش کرو کہ سونے کے پہلے پہلے اسے پڑھ کر کے سو نبی اے پر ایک تمہارا بھائی تھا ایک امتی تھا ایک انسان تھا موتا مر گیا لوگوں نے تجہیز کیا تقسیم کیا دفنایا اسے دفنانے کے بعد جب چاروں طرف سے اداب قبر آنے لگا, آنے لگا چاروں طرف سے اداب قبر مسلط ہونے لگا تو ایک قرآن پاک کی سورت تھی وہ رب کو عذاب کو ٹالتی رہی حکاتی رہی اور رب نے سفارش کرتی رہی جب تک اللہ تعالی نے قبر کو راستے ہی سے روک نہیں لیا اور بندے کی نفرت نہیں کر دیا تب تک وہ سورت تیشے نہیں ہٹی انا سن لو انا سن لو وہی یہ سلاسون وہ بہت لمبی سورت نہیں ہے وہ تیس آیتوں والی سورت ہے انا سن لو یہ چیال منسیا وہی یہ کلبل ملک یہ پاک میں ایک سورت ہے اس کی تیس لرجل ایک آدمی لوگ اس سورت کو پڑھا کرتا تھا مرنے کے بعد سیامتی دن حج میں جب اٹھایا گیا تو وہ صورت برابر شفارش کرتی رہی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے کرتی رہی اے اللہ یہ بندہ جو پہاڑوں کے برابر بناہ لے کر کے آدھا ہے یہ مجھے پہا کرتا تھا مجھے یاد کرتا تھا اور میری تھیناور کیا کرتا تھا شفاعت لی برابر وہ شفارش کرتی رہی یہاں تک کہ اللہ رب العالمی نے فرمایا تو کیا جہتی ہے اس کے ساتھ فاد خالت و فلچنہ جب رب نے کہا کیا چاہتی ہے تو اس نے کہا رب میں بتاتی ہوں میں کیا چاہتی ہوں اس کو پکڑا جنت میں داخل کر دیا میرے بھائیو یہ قرآن پاک کی تلاوت یہ عجیب ترین سرتے ہیں لیکن افسوس سب افسوس ہم بھی سوتے ہیں لیکن ٹی وی دیکھتے ہیں اور کچھ ٹی وی سے بچیں گے تو واٹس اپ کھول کر کے سارا وقت شیتانی کاموں کے اندر ضرور کاموں کے اندر اور شیتان پیر دبا دبا کر کے تھکیاں بیٹھا کر کے اپنے بھائی کو خوب مست نیب سلا دیا کرتا ہے معلوم معلوم ہے اگر اس نے سورت ہمارا کل یہ سونے سے پہلے پہلے پڑھ لیا تو میرے دن دن بھر کی ساری محنت رائے گا بے کار چلی گئی اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ کا قرآن نبی کی سنت ان کو پڑھتے ہوئے ان پر دور کرتے ہوئے ان پر تدبر کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفی کر کے فرمائے اقرا الحمد للہ وبقا وسلم اللہ اباد استفا اماں آباد غور یہ کرنا ہے کہ آخر کی سورت کی اتنی اہمیت کیوں ہے قیامت کے دن ہنسے کے میدان میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دی رہی ہے قبر کے اندر عذاب قبر کو دھکے دے رہی ہے اور اللہ سے سفارش کر رہی ہے یہاں تک کہ بندہ معاف کر دیا جائے کیا وجہ ہے کچھ اسباب ہیں اس سورت پر بڑا غور کریں سورت تیس آیتوں والی ہے ہر آہیت میں کوئی نہ کوئی پیغام لیکن ہم نے خلاصہ کے طور پر دس باتیں نوٹ کی ہیں آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھنے کے توفیق میں سے فرمائے اتنی بڑی خبیلت کیوں ہے نمبر ایک پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی حکومت اپنی قوت اپنی طاقت اپنی بادشاہت کا اعلان کیا اور اعلان کر دیا دنیا کے لوگوں میرے اداوا نہ تمہیں کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی تم سے چھین سکتا ہے آج بڑی ضرورت ہے کیوں ایک بڑا کبتا کلمہ پڑھنے والوں کا ہے نیچے والے سب دیتے بھی ہے اور سب چھینتے بھی ہیں ضرورت ہے سب سے پہلا پیغام کہ قرآن پاک نے توحید کا اعلان کیا میرے بندو ساری بادشاہت ساری حکومت سارا پاور لینے کا دینے کا شفا کا اولاد تھا یہ سب میرے ہاتھوں میں میں ہی چاہوں گا تو دوں گا اگر میں نہیں دوں گا تو کائنات میں تمہیں کوئی دے نہیں سکتا فرمایا اور مارا الملک ادیل رہا کل ان قبیر بابرکت ہے وہ ساتھ جس کی حکومت میں ساری زمین اور سارے آسمان اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہے وہ کل خل قدیر اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے رہی بات تم جن کو اتارتے ہو رب العالمین نے فرمایا ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہو مکھیاں آ کر کے بیٹھتی ہیں اور مکھیوں سے بھی اپنے چڑھاوے کو بچا نہیں سکتے ہیں اللہ کل ملک دو سل ملک کا منتشا وہ تو اس منتشا وہ تو سن منتشا خیرو اتنا کلاس کلیہ سے آپ آپ جسے چاہیں دے لیکن ہمارا نہیں دیتا تو وہ نہیں ہے دلواتا ہے دیتا وہ ہے دلواتا دوسروں سے کوئی دلوانے والا بھی نہیں ہے اگر دلوانے والا ہوتا تو کبھی مرتا ہی نہیں لیکن مرا وہ اس کا مطلب کہاں اپنی زندگی کا مالک نہیں تھا تو آپ کی زندگی کا مالک کیا بنے گا وہ نمبر دو انسان کو گور کرنا چاہیے کہ آخر دنیا میں ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا اتنی بڑی کائنات بنائی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے رب العالمین نے فرمایا اللہ خلا بولم اے سنو تمہیں کھیل کود پارکوں اور کلبوں میں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے صرف یہ چھ انچ کا پیٹ اس کے لیے اسی کے لیے نہیں یہ تو زمینی چیزیں ہیں اصل چیز تم کو اڈا نے جو پیدا کیا ہے لی اب لو کم اوم تمہیں پیدا کیا موت ایسا ہے پھر قیامت حساب کتاب کرے گا اس لیے پیدا کیا لیا بولو تم او تم تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم نے کون کتنا اچھا عمل کر کے آتا ہے اللہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ دیکھے تم کیسے کیا کرتے کیا عمل کرتے ہو تو اپنی زندگی کو اللہ تعالی کی عبادت اللہ کی نما اور جنت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے نمبر تین اللہ اکبر اللہ رب العالمین آسمان سات و آسمان پیدا کیا رب العالمین نے فرمایا اس نے دنیا کے اندر کوئی بھی عمارت دیکھو چند سالوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور اتنے بڑے بڑے مہینے اتنے بڑے آس... سات آسمان بنا بنایا ہے ہمارا بتاؤ کیا آسمان کے اندر کوئی ایڈ تم کو نظر آتا ہے یا آج تک آسمان کی ریپیئرنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی جیسے ہم نے پہننا کیا ویسے ہی ہے اور کمال یہ ہے کہنے سے اگر یہ تین نہ تو پڑے تو ترا بتا بغیر امد ان ترونا ہم نے آخیں دی ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آج تک آسمان کے کلر میں کوئی فرق نہیں آیا اور بغیر امد ان ترونا بغیر کے آسمان کو تو دیکھتا ہے نمبر چار اللہ وزیر ہم سنتے ہیں سمجھتے ہی ہمیں بتایا جاتا ہے انبیاء کے ذریعے علماء کے ذریعے نا بین امبیا کے ذریعے وتر الانبیاء کے ذریعے آپ کو سمجھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے جو سنایا جاتا ہے جو بتایا جاتا ہے جو سمجھایا جاتا ہے جو اپنے کام سے سنتا ہے اس پر عمل کیا کر اس کو قبول کر اس کو عمل میں نہ ورنہ یاد رکھنا اگر تم نے عمل نہ کیا تو قیامت کے دن تمہارے گناہوں کی وجہ سے بدعملی عملی کی وجہ سے جب تمہیں گتیب کر کے جہنم میں ڈالنے کے لیے جہنم کے دروازے پلایا جائے گا تو فرشتہ کہے گا کیوں جہنم میں جا رہا ہے الحم یا تکم نذیر کیا تجھے کوئی سمجھانے بتانے والا نہیں آیا تھا کہے گا آیا تھا لو کنہ نسم و او اللہ تعالیٰ اس بدبختی سے بچائے آیا تھا بتانے والا سنانے والا سکھانے والا سب کچھ کیا تھا لیکن لوکا نسم و ناکل اگر سننے کے ساتھ ساتھ ہم دو سے سنتے اور عمل کر لیتے تو آج جہنم میں ہم نہ جاتے جنت میں جاتے ہیں انسان کو یاد کی جا رہی ہے کہ سننے کے ساتھ عمل کرنے والے بنو عمل ہی کے ذریعے ان عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جان بھی یہ خاطی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل سے انسان جنت میں جاتا ہے اور تل عمل سے انسان جاننا میں جاتا ہے نمبر پانچ نمبر پانچ اللہ رب العالمین نے فرمایا زمین ہم نے تمہارے لیے چلنے کے لائق کے لائق کھڑے ہونے کے لائق بڑی بڑی فیکٹریاں اور کارخانے بنانے کے لائق بنایا ہے وہاں زمین پر اور وانا چل رہتا تو نہ چل سکتا نہ کھڑا رہے سکتا اور نہ تیری کمپنیاں نے تیرا بزنس رہتا ایک دن اگر اللہ تعالی زمین میں چل چلا پیدا کر دے کوئی انسان اپنی جگہ پر کھڑا نہیں رہتا تھوڑا گل آدمی نے رمایا, ہم نے یہ زمین تمہارے لیے مستخر کیا نرم کیا ہموار کیا چلنے کے لائق بنایا اس لیے ایسا کر منا کی قلو مر اس زمین پر رزق حلال کھا رزق حلال حاصل کر بیٹھ کر کے گھروں پر گوشت والا بن کاروبار کرنے والا بن اور ہمیشہ رزق حلال کی کوشش کر آمار سے درست کر اور اپنے رزق کو بھی حلال کر نمبر 6 اللہ اکبر جو لوگ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اللہ کے حساب کتاب سے اللہ کے آزاد سے خوف زدہ دیتے ہیں اور وہ جن کے اندر ہے اللہ کے در سے برائیاں چھوٹے ہیں اللہ کے در سے اللہ تعالی کے حکم کو بجا لاتے ہیں ان میں بھی رکھتا ہوں بل گئی بلحمت وہ اللہ ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ کی خشیت اللہ کا خوف ہے اللہ تعالیٰ کے کے دن ان کے پہاڑوں کے برابر گناہوں کو معافی کر دے گا اور جنت میں داخل کر کے بڑا سے بڑا اذر و خواب بتا نمبر سات میرے بھائی یہ آ یہ کان یہ جسم یہ ہاتھ یہ فہر یہ دماغ اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور اس کو صحیح استعمال کرو فرمایا جا اللہ تعالیٰ نے جا رقم وقد کلی نما تشکرون اللہ نے تجھے آنکھ بنائی تجھے کان دیا تجھے آنکھ دیا تجھے جسم دیا زبان دیا دل دیا لیکن تو ناشکری کرتا ہے ان آنکھوں سے کبھی رب کی نشانیوں کو نہیں دیکھتا رب کی کتاب کو نہیں پڑھتا سارے خصوص اور آرام سیدھوں میں اپنے کان اپنے آنکھ اپنے تلک کو تو استعمال کر کے رب کی ناشکری کرتا ہے جب کہ رب ایک آنکھ اگر چھین لے تو کروڑ خرچ کرنے کے بعد بھی تانے کا تانا ہی رہ جاتا ہے کوئی اسے آنکھ سے نواز نہیں سکتا ان کی قدر کرو ایک انسان کا دل اگر خراب ہو جائے پھر ذرا دیکھو دنیا میں کیا اثر اس کا ہوتا ہے نمبر آٹھ پانی جو پیتے ہو وصو میں جو پانی استعمال کرتے ہو نہانے میں جو پانی استعمال کرتے ہو نل کھول دیا چلا جا رہا ہے اللہ نے سنمایا یہ رب کی ڈی بڑی عظیم ترین نعمت ہے اس کی قدر کرو ضرورت ہی بڑی برشت، ضرورت بڑی استعمال کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کیوں کوئی آر اماؤ تم غورا ہم اگر بتائیں ان سے کہیں اگر رب تم سے پانی چھین لے اور زمین کا پانی بالکل کے اٹھار دے تو دنیا کی کوئی مشین بھی کوئی بورنگ کرنے والا بھی زمین سے پانی نہیں نکال سکتا کیوں پانی کا دینے والا میں ہوں نمبر نو اللہ تعالی کی ذات پر توکل کرو تو رہمان والے توقلنا اللہ ہمارا راس ہے وہی رحمان ہے اسی پر توکل کرو نمبر دس اللہ نے فرما یہ آسمان میں ستارے دیکھتے ہو ستاروں کو ہم نے تین کام کے لیے پیدا کیا ہے ایک تو آسمان کی زینت ہے نمبر دو شیطان کی پدائی کے لیے ہے. نمبر تین یہ ستارے ہم نے پیدا کیے ہیں تاکہ تمہیں راستہ معلوم ہو جائے یہ تین دن کے لیے تین چیزوں کے لیے ہم نے ستارے پیدا کیے اب آج براہ دیکھیں آج دنیا کے بے قوفوں بے دینوں دہریوں نے ان تینوں فوائد کر کے کیا ستاروں سے قسمت معلوم کرتا ہے اللہ رسول رسو تو فرماتے ہیں قسمت اللہ کے علاوہ فرشتوں کے بھی نہیں معلوم اور یہاں نم دھرم مرم اس بےمان پیر کو معلوم ہے یہ ریو اللہ بلا عالمین نے توحید سے لے کر کے حسر و نشر تک کے واقعات بیان کیا اسی لیے اس کے اندر ایمان کی تجدید ہے اسی لیے اس صورت اتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفی میں ارحال عالمین ہمیں جو بیماروں سے فرما دے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے ارحان ہمیں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار فلاد روزیت لگا دے ارحان ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس ادولہ شیخ خلیفہ ان کے, آوان اور ان کے, کے حفاظت محفوظ رکھے اللہ جس شہر میں رہتے ہیں فیض اللہ کو ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا دے الا رانوین ان سے وہ کام لے اے جس میں اے اے تیری رضا ہو. ملک کی بھلا ہو کام اور وطن کی فلا کامیابی ہو ہر سے اللہ تعالی ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناک جی ہو امت اور ہے, ملت کا ہسارا ہو ہر ایسے چیز اللہ ان کے ہاتھوں پر روک لے اہران دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ہر مسلمان ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ ان کے جان ان کے بان ان کی عزت و عفت و ناصوص کے حفاظت فرما اے لہٰان جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی مدد فرما او اتحادی فوج جو ظالموں سے برسرے کار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما ان انکو قلبا فرما دشمنوں کی دشمن ہے کو اللہ تعالیٰ نے سنا ابود کر دی اللهم فر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله یا امر بالعدل والاحسان وايتاء ذ القربى عن عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون وذكر الله يذكركم يا دعوا فاستغفركم وذكر الله تعالى اكبر